جی جی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بات آپ اس سے کہیں جس نے لندن نہ دیکھا ہو برمنگم نہ دیکھا وہاں بھی اہل سنت برنگم برمنگم میں تین سال میں ختم نبوت کانفرنس میں گیا ہوں اور پورے لندن وغیرہ مانچیسٹر لندن پیٹربرو وغیرہ وغیرہ سارے میرے گھومے میں جل سے کی ہوں اب نہیں جاتا میں میں اب اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں اتنے پیر اتنے علما کہ خود گورنمنٹ پریشان تو ہم تو بنجر زمین تلاش کرتے ہیں سمجھے صاحب تو وہاں بھی مسجدوں میں الحمدللہ یا اللہ یا رسول اللہ دور شریف السلام والسلام کا اللہ یہ تو ہمارا ٹری مارک بھائی آپ کے دوست سے کہیے کہ آپ کو سچدے صاحب ہو گیا ہاں جتنی سننی مسجد ہیں سب میں یہ ہماری علامت ہے الحمدللہ سب میں علامت ایک بات تو یہ امام کے نماز پڑھنے کے طریقے سے دعا کے طریقے سے ہی پتا چل جاتا کم سے ہم لوگ تو پتا لگا لیتے ٹھیک ہے نا ہاں گھسا ہوگا اور یہ حدیث میں بھی ہے تخنے کوچے میں اونچے ہوں گے پیشانی ابری ہوئی ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ تو علامتیں صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں موجود ہیں تو بھائی مسئلہ ہے کہ بہت ہی کوئی سادہ آدمی میرا خالی ابھی نئی نماز پڑھنی اس نے شروع کی ہوگی لندن میں کوئی آپ کو سنیوں کے کہ مسجد ایسی نہیں ملے گی جہاں یارسولانہ لکھا ہوا الحمدللہ ٹھیک ہے نا اور نماز کے طور طریقے سے پتہ لگ جاتا آدمی کو کیا دیکھیے اب نماز پڑھنے ہم دعا کرتے آپ جے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت جوتے ہاتھ میں اٹھا ہو رہے پتہ لگتا ہے یہ نہ کہ دعا نہیں ہو رہی نہ درو شریف پڑھا جا رہا ہے نہ وغیرہ اس لیے ہمارے یہاں شیار اذان کے بعد درو شریف پڑھا جائے اکامت میں درو شریف پڑھا جاتا ہے دعا جب ہوتی ہے تو درو شریف پڑھاتا سب کو پتہ لگ جاتا منافقت کا تو علاج کسی کے پاس نہیں کہ لوگ بن کر کے بیس بیس سال سننی بن کر رہے اور بعد میں پیٹ میں سے پیر نکالے اور مسجدوں پہ قابض ہو گیا اب اس کا علاج تو ایک الگ بات ہے لیکن اہل سنت میں یہ, یہ مروج ہے الحمدللہ پوری کراچی میں بلکہ پوری دنیا میں گھوما ہوں اور اس میں ہر جگہ ہر جگہ یہ موجود ہے علامت جو ہمارا ٹریڈ مارو آشان ہے کہ دور سے دیکھ کر یہ آل حض فرمات الٹے یہ پاؤں پھر دیکھ کے توہرا تیرا یہ توغرا ایسا کہ شیتان دیکھ کے ہی بھاگ جاتا یا جا کئی میں نے دیکھا یا نمازیوں کو یہ دیکھا ادھر لکھا ہوا جوتے ہاتھ میں لیے چلے گا لیجے ساں یہ تو دوسرے لوگوں کی مزدی تھے کہاں گز گئے ہم نکل کے چلے جاتے ہیں وہ تو مروت نہیں کرتے خود ہمارے اس گلی کے بہت سارے حضرات یہاں نماز نہیں پڑھتے دوسری جگہ جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہم سننے کا ارے آپ بہت سخت ہو گئے دیکھئے اس کے پیشے نماز نہیں اس کے پیشے نماز نہیں آپ کا حال تو یہ ہے یہاں رہتے یا دوسری مسجدوں میں جاتے آپ تو مروت نہیں کرتے یہ ہم نے مرت سیکھی ہے جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو جہاں چاہے نماز پڑھ لو نماز ہماری ہے جس کے پیچھے پڑھے اور اس میں کیا جھگڑا سنی سنی کے پیچھے پڑے وا بھی وا بھی کے پیچھے دیوبندی دیوبندی کے شیشہ کے پیچھے کوئی جھگڑا ہی نہیں اس میں ہم اپنے پیچھے پڑھتے ہیں اس میں کسی کو وہ ہونا نہیں چاہیے تو یہ سنبل ہمارا جو ہے یہ الحمد للہ ہر جگہ یہ موجود اور یہ ہمارا ہی نہیں بتا رہا ہوں. یہودیوں کے جو عبادت گائے ان پر ان کا ٹریڈ مارک موجود ہے عیسائیوں کے جو عبادت گائے ان پر ان کا ٹریڈ مارک موجود ہے الحمدللہ اس طرح سنیوں کا ٹریڈ مارک ہر مسجد میں لگا ہوا اور کوئی صاحب پوچھنے ایک دو صاحب جی بولی آپ نئے آدمی پوچھئے